اوشتانوہے میں سے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہین روکے ہوئے تھے